بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے یومئذ تحدث اخبارها اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَا کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا یومئذ يصدر الناس اشتاة لیروا اعمالهم اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں سم تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا مل مس کال ادوتی اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا